جو بندی لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی نور ہے تو ان کی نسل ختم اور نبی عالمی غائب ہے تو ولی ختم اس کے بارے میں بتائیں سمجھے نہیں اگر نبی نور ہے تو ان کی نسل ختم نسل ختم ہاں جی اچھا اور نبی عالمی غائب ہے تو ولی ختم ولی ختم یہ کیا بات ہوگی سوال ہی نہیں بنا بھائی یہ تو حضور اگر نور ہے تو کیا, کیا ختم نسل ختم نسل ختم کیسے نسل ختم ہو گئی بھائی ہم حضور علیہ السلام کو نور بھی مانتے ہیں بشر بھی مانتے ہیں حضور علیہ السلام تو اس وقت بھی نبی تھے جب بشر کی ابتدائی نہیں ہو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بشری جامع پہنا کر کے دنیا میں بھیجا تو نسل کیسے ختم ہوئی اور یہ بھی حضور علیہ السلام کا خاصہ کہ آدمی کی نسل نرینا اولاد سے ہوتی ہے. لیکن یہ حضور کا خاصہ ہے کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے پیدا ہو بیٹی سے نسل چلی آپ کی ایک مرتبہ میں نے تاریخ میں پڑھا حجار بن یوسف نے ایک نے دین کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ یہ ثابت کرو کہ عورت سے بھی نسل چلتی ہے جیسا کہ سیدوں کی نسل حضرت خاتون جنت سے چلی اور اگر تم نے ثابت نہیں کیا تو میں تمہاری گردن مار دوں گا وہ عالم دین بھی ماشاءاللہ بہت وسیع نظر تھے اس عالم دین نے ایک سوال حجات سے کر لیا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے یا نہیں کہاں تھے کنیا کہ ابا کا نام بتاؤ کیا <تصال> تو آجات جواب ہو گیا کہ نسل تو باپ سے چلتی ہے اب جب تم نے یہ اقرار کر لیا کہ اس علیہ السلام بنی سرائی سے اب ابا اب باق اب کا نام بتاؤ چپ چاپ ہو گیا بجائے قتل کرنے کا انعام لاؤ ذرا اشرف ان کی تھیلی دی کہ یہ لو ہماری جان چھوڑ جب جا <تصال> تو یہ حضور کا خاصہ ہے کہ آپ کی نسل جو ہے آپ کی صاحبزادی سے چلی حضور صلی اللہ علیہ علی علی وسلم دوسری, دوسری جو آپ نے اصطلاح کی عالم الغیب یہ اصطلاح ہم استعمال نہیں کرتے عالم الغیب سمجھے نا غیب دان غیب جاننے والے تو کہتے ہیں لفظ عالم الغیب یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیبہ ہے علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام کو ہے یہ جو کا ولایت یہ سارے اولیاء پیار مستفاعی سے فیض لیتے ہیں ہاں کوئی ولی نہیں اور ولی کی کرامت یہ اس کے نبی کا معاوضہ ہے اگر موس علیہ السلام کی امتی کی کوئی کرامت ہے تو موس علیہ السلام کا معوضہ اگر عیسائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جس وت تھے اگر ان میں کوئی کرامت ہے تو عیسا علیہ السلام کا معوضہ اور جتنے بھی اولیاء اس امت میں ہیں یہ حضور علیہ السلام کا معوضہ تو ولایت تو ابھی بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہی کیسے ختم ہو۔